بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے عزیز العزیز الحکیم جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا کی تنظیم کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے یا ای آمنوا ما لا تفعلون مومنو تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے عند اللہ ان ما لا خدا اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں قوت کہ انهم بنيان مرصوص جو لو خدا کی راہ میں ایسے طور پر پرے جما کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں وہ بے شک محبوب گردگار ہیں واذ قال موسی لقومه یا قوم لمتؤذوننی وقتعلمون انی رسول الله الیکم فلما زاغوا ازاغ اللہ واللہ لا القوم اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسا نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم مجھے کیوں ایزا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں تو جب ان لوگوں نے کجربی کی خدا نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا وہ اني رسول الله اليكم لما بين من ومبشرا ومبشرا برسول وم من بعد اسمه احمد جاء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 من اداب علیم مومنو میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے مخلصی دے من بلاہ وسولی و تجاحی سب ام والم خی ان تم تالمون وہ یہ کہ خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبتا فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم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 اور فتحہ ان قریب ہوگی اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو یا ایها الذين امنوا کونو انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواديين من انصاري الى الله فن بنی اس منولا مومنو خدا کی مددگار ہو جاؤ